بسم اللہ رحمٰن الرحیم وصل اللہ نبی ال کریم علی صدری وسلی عمری والے لوگ تو تم ہو, قولی. تین جون دو ہزار اٹھارہ آج رمضان کا مہینہ ہے اس جس سے آج روزے سے متعلق ایک حدیث کا بیان ہوا یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پہلے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی جائے گی اس کا ترجمہ ہوگا پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا عبداللہ اللہ مسعود قال, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وجل جعل الحسنات ابن ادم بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم والصوم لي وانا جزي به وللصائم فرحتان فرحت عند افطاره وفرحه يوم القيامه ولا خلوف فم الصائم اتيب عند الله من ريح المسك مسند احمد حديث نمبر 4256 عبد الله بن مسعود سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی نیکیوں میں دس سے لے کر سات سو گنا تک ثواب رکھا ہے سوائے روزے کے اور سوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا رزیدار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی قیامت کے دن روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مس کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک اور روایت ان الفاظ میں آئی ہے یقول اللہ و اناجی بھی یہ داؤشاوتہ اکلہ و من اچلی اللہ تعالی کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بتلا دوں گا انسان اپنی شہوت کو اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے و سو مجنت اور روزہ ڈھال ہے صحیح الباری حدیث نمبر سیون فور نائن ٹو دیکھیے یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت آتنٹک ہے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ روزے میں کون سی ایسی بات ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ریوارڈ اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے تو وہ جو لفظ ہے اس سے میں اس کو پایا ہے وہ ہے ترک لہج اللہ ترک اللہ یعنی اپنی کسی بہت ہی زیادہ محبوب چیز کو چھوڑنا اللہ کے لیے بہت زیادہ آپ کو کوئی چیز عام حالات میں وہ چھوڑے قابل نہ ہو اس کو چھوڑنا اللہ کے لیے تو اس پر یہ بہت زیادہ ادر لکھا گیا ہے اور اس چھوڑنے والی چیز کا ہے چھوڑو والا چیز تو وہ ہے مبنی ور صبر کوئی ایسا عمل جس پہ بہت سبر کرنا پڑے بہت زیادہ اپنے آپ کو دبانا پڑے بہت زیادہ اپنے آپ کو اونچا اٹھانا پڑے ہر چیز سے یہ نکلتا ہے اس آیت سے ان نما بغیر حساب آه. سورہ زمر آیت نمبر دس بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجرب حساب دیا بے جائے اب غور کیجیے کہ مشابہت کتنی زیادہ ہے اس میں اور اس میں کی صبر اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس, اس ترک میں ایک ایسا ترک لاجی جسے بہت صبر کرنا پڑے انسان کو تو اس پر بے حساب تو میں سوچتا سوچ رہا تھا کہ صحابہ کی زندگی میں اس کی مثال کیونکہ یہ بات صرف لفظی بیان سے واضح نہیں ہوگی اس کیونکہ مثال چاہیے یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ترک لاہ جو کہ بابری پر صبر ہو اس میں پیشہ سواب ہے تو میں ڈھونڈ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اس کا صاحبہ کی زندگی میں صاحبہ کے کوئی مثال تو مجھے ایک بہت ہی واضح مثال بڑی ایک بہت ہی واضح مثال بری اس مثال کو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس مثال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس نوعیت کا عمل ہوتا ہے وہ جس پر اللہ کے یہاں بیساب اذر دیا جاتا ہے بے تو وہ واقعہ ہے حضرت امر اضلان کا جن کو کہ اسلام میں رسول رسول کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں رسول کے بعد درجہ, درجہ ہے حضرت ابو بکر کا اس کے بعد درجہ ہے حضرت عمر کا ان کی مثال ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں وفات سے کچھ پہلے رس اللہ بیمار تھے کمزور ہو گئے تھے تو حجرہ سے میں رہتے ہوئے نماز پڑھنے لگے تھے ان امامت نہیں کر رہے تھے امامت کے لیے آپ کو حجیہ سے نکل کر کے مسئلے پہ آنا تھا تو بر بنا زوف آپ نے وہاں آ سکتے تھے تو ان دنوں کے لیے صحابہ میں سے کوئی امامت کرنے لگا تو وہ, وہ تھے حضرت ابو بکر تو ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور سفید کھڑی ہو گئی لیکن مجھے بتوقع امام تھے یعنی تو وہ بکر وہ مسجد پہنچے نہیں تھے تو صاحبہ نے دیکھا کہ اے تو بکر پہنچے نہیں ہیں تو انہوں نے ہر تو کو کھا کر دیا مسلے پر یہ سمجھ کر کے کہ انہیں کا درجہ ہوتا ہے ادب ہو کے بعد تو صحابہ کی جماعت پیچھے کڑی ہوئی تھی اور حضت عمر امامت کی جگہ کڑے ہوئے تھے اور تکبیر ہوئی تکبیر کے بعد انہوں نے نماز شروع کی تو جہاں جب حضرت ابو بک حضرت عمر نے جو نماز شروع کی اور اس کی آواز پہنچی وہاں شہر تک حجرے میں تو روایت میں آتا ہے کہ رسول نے وہیں سے یعنی اپنے حجرے سے یہ آخری زمانے کی بات تھا جب کہ آپ ضوف کی وجہ سے امامت کے لیے نہیں آتے تھے اور وہیں سے نواز مشیکت کرتی تھے تو جب آپ کو آواز سنائی دی ہر تبر کی تو وہیں سے آپ نے کہا بلند آواز سے کہ اللہ اور رسول ابو بکر کے سوا کسی اور کے امامت پر راضی نہیں ہے کیسی عجیب بات ہے کہ ایک انسان امامت کی جگہ پہ کھڑا ہو چکا ہوا اور وہ نماز شروع کر چکا ہو اور وہاں سے آواز آئے اللہ اور رسول ابو بکر سوا کسی اور کی امامت پر راضی نہیں ہے جت بہت تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیمیلشن کی بات تھی بہت زیادہ ہمیریشن کی بات تھی آپ وقت کیجیے کہ وہ امام کی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تکبیر ہو جائے اور وہ امام نماز شروع کر دے کے ذریعے اس وقت اچانک آواز آئے کہ اللہ اور رسول عمر کے مومت پر راضی نہیں ہے ہوا پھر کہ جو صحابہ تھے سب میں جو کرے ہوئے تھے انہوں نے سنا تو عمر کو پیچھے سے یعنی کپڑا پکڑا ان کو پیچھے سے کپڑا پکڑ کے پیچھے ان کو کھینچا کھینچ خیش کر کے سب پکڑا کیا ان کو یعنی عام سف میں और फिर अबू बकर को आगे बढ़ा करके वहां पर खड़ा दिया गया बहुत अजीब वाक्य है इस्लाम की तारीख का कि उमर को इमाम की जगह पर वो खड़े हुए हैं और नवाज शुरू हो चुकी है उनको खींच कर पिछड़ा जाता है और अबू बकर को پیچھے سے پشک پشک کر کے آگے لگا جاتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے اب وہ کرتے ہیں آپ ہاں غور کیجیے کہ کی ایسا واقعہ کتنا زیادہ سیریس ہے کیونکہ کھلا کھلا سب کے سامنے کسی کو بےزت کرنا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے کہ وہ بے عزتی کو قبول کرے یہ بہت مشکل کام ہے آپ کو بہت سے واقعات معلوم ہے کہ کسی کی بے عزتی ہوئی تو قبول نہیں کر پایا وہ ریوورٹ کر دیا اس نے ریوورٹ کر دیا اس کی ایک مثال اسلحہ کے وفات کے بعد کے زمانے کی ہے کہ جب خلافت کا مسئلہ آیا تو مدینہ میں اس وقت جو سب سے زیادہ ممتاز لیڈر تھے وہ تھے سادم عبادہ. ساد عبادہ وہ مدینہ کے سردار تھے تو وہ امیدوار تھے خلافت کے لیے اس طرح کی وفات کے بعد لیکن جو مشورہ ہوا صاحبہ کا تو تمام صاحبہ نے تھوا سے اب بکس دیکھ کو خلیفہ بنا دیا تو رواز بتاتی ہیں کہ سات آبادہ اس نے اس کو ذلت کمانے میں لیا اور اس کو برداشت نہ کر سکے وہاں چاہ وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے شام اور اس کے بعد وہ تقریباً گیارہ سال تک زندہ رہے پھر وہ مدینہ واپس نہیں آئے نہ بیل بھی نہیں کیا انہوں نے یہ تو کم سے کم ہوتا ہے ورنہ جہاں کسی کو کسی کی رسپیکٹ کے خلاف معاملہ کہ رہے تو وہ جھنڈا اٹھا لیتا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ پاکستان کے ایک لیڈر صاحب جو حکومت کے خلاف ہو گئے تھے تمہارے خود اپنے کان سے سنا ہے ریڈیو پر ان کی تقریر لیڈر صاحب کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت کے خلاف الم بغاوت بند کرتا ہوں پاکستان کے لیڈر صاحب حکومت کے خلاف ہو گئے تھے ان کے خلاف تحریک شروع کیا تھا انہوں نے تو میں نے ان کی تقریر سنی ریڈیو پر تو انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت کے خلاف الب میں بغاوت برن کرتا ہوں ایک درجہ یہ ہوتا ہے تو ساد آ وادہ اس درجے گئے کہ ریوولٹ کر دیں لیکن خاموشی کے ساتھ وہ چلے گئے شام آپ جانتے ہیں کہ شام اور ارب کی سرحدیں ملتی تھی بہت زیادہ آمد رفت ہوتی تھی یہاں سے وہاں اور پھر وہیں رہ گئے وہیں ان کی وفات ہوئی وہی وفات ہوئی اتنی سخت چیز ہے ہیویلیشن کا تجربہ تو اس واقعے پر میں سوچتا ہوں کہ عمر نے کیسے برداشت کیا اس بے کو کیونکہ اس کے بعد تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ نہیں ہے کہ عمر نے اس کو برا مانا ہو عمر اس پہ افینڈ ہوئے ہوں یا عمر نے اس پر کوئی ریولٹ کیا ہو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہول ہارٹیڈلی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا نہ اپنڈ ہوئے نہ ریوولٹ کیا کچھ بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی واقعہ ہے وہ اس کا ذکر ہے کہ ترک لہج لاہ جو بوشال ہے ان کا اندر آیا ہوگا اپنی بیجسٹری کو لے کر کے اس کو دھیرے دھیرے دل میں بالکل دوا دیا ذکر بھی نہیں کیا کسی سے کسی سے کچھ ذکر بھی نہیں کیا تو یہ ترک لاجلہ یعنی اپنی کسی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو اپنے مزاج کے خلاف عزت کے خلاف کوئی بات ہو اور اس کو اس آدمی لیاجی لا پدسیہ کا اوگاٹ پدسیہ کا اوگاٹ بالکل بالکل بالکل ایجاج کرتے ہیں برداشت کر لے بس سمجھتا ہوں کہ یہی وہ عمل ہے جو بے حساب ریوارڈ کا مستقبلاتا ہے کسی آدمی کو اور میں سوچتا ہوں کہ عمر کو جو درجہ ملا اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا درجہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں رسول اللہ کے بعد درجہ ہے ابو بکر صدیق کا اس کے بعد درجہ ہے عمر الخطاب کا اور ان کی کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہو تو اللہ شی النعمانی کی کتاب پڑھیے الفاروق علامہ شیب النعمان کی جو موٹ موٹی سی کتاب ہے الفاروق اس کے لیے انہوں صبر کیا تھا یعنی اس زمانے میں جب لکھ رہے تھے ملا کی کتاب تو چپائی بہت کمائی تھی امر تک نہیں کے برابر تھی اس کا مواد ان کو لینا تھا ایک کتاب جو ہے سیرت کثیر سے اسی سے یا کسی کتاب سے تو انہوں نے سفر کیا کی یہاں سے وہ گئے ترکی اور شام اور اس وقت وہ مختوطہ ہوتی تھی وہ کتاب اور کچھ دفعے سے اس کا مقصودہ نکال کر کے پڑھا اور اس کو ایڈ کیا اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے انہیں یہ قصہ لکھا ہے اپنی ان کی کتاب ہے سفر نامہ روم و مشر شام روم ترکیوں کو کہا تھا ترکی سفر نامہ روم و مشر شام شلی نمانی کی کتاب ہے اس میں اس کا انہوں نے لکھا ہے اس کے سونا کی روزہ کے طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات اس بات کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ کس طرح آدمی ایک چیز کو لا چھوڑتا ہے یعنی انہوں نے اس کے خلاف اپن ہونے کو چھوڑا ریورڈ کو چھوڑا کوئی بھی کاروائی کرنے کو چھوڑا غصہ ہونے کو چھوڑا یہ ترک لیا جلتا ہوں کہ میرے علم میں سب سے زیادہ یعنی اعلی مثال اس معاملے کی لال یہی ہے تو دیکھیے روزے میں کرک کا معاملہ ہوتا ہے یعنی کھانا پینا چھوڑنا تو اس پر غور کرتے ہوئے میری سمایا کہ کھانا پینا جو ہے, وہ وہ ہے شنس میں چھوڑا, چھوڑا آتا, ہے اصل نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث میں کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ اور نہیں ملتا ایک اور آدیش ہے تو ایک حدیث ہے کہ روزے روزگار کو ترک لین لا پر بہت ہی زیادہ ریوارڈ بہت زیادہ ریوارڈ دوسرا حدیث ہے کہ کتنے روزگار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا دونوں کو ملا کر کے غور کیا بنے ٹوریزم آیا کہ یہ روازار میں جو کھانا پینا چھوڑا جاتا ہے وہ سمبولک سینس میں ہوتا ہے ترک <coughs> لجلا کا معاملہ سمبولک سینس میں اصل چیز یہ کہ آپ کے آپ کے یعنی ڈیپ آپ کے اندر جو ڈیپ خواہشیں ہے بہت ہی گہری جو خواہش ہے وہاں کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے اسے سے آپ کو شاک لگے اس آپ کو کوئی بہت زیادہ جھٹکا لگے جسے سے آپ کو بہت زیادہ اپنے کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ صبر کا معاملہ کرنا پڑے تب یہ ہوتا ہے تو یہ روزے میں جو کھانا پینا چھوڑا رہتا ہے وہ ہے یعنی یہ یعنی بتانے کے لیے کہ اسی طرح سے ایک بڑا عمل تم کرو گے تو اس پر بڑا ثواب تم کو ملے گا تو اس بڑے عمل کی مثال مجھے ملی ہے بہت ہی اعلیٰ ہت عمر کی زندگی میں کہ اتنا بڑا ان کو شک لگ رہتا تھا لیکن اس کو کس طرح انہوں نے ہول لی برداشت کر لیا اور کبھی زندگی میں یعنی اتنا جو درجہ تھا ابو بکر کا اس میں ذرا بھی کبھی نہیں آئی اس کے ایک مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیے جب خلافت کا معاملہ ہوا اور ہردوکر کو خلافت کا جگہ دینا طے ہوا تو اس کے بعد کچھ لوگ ہردوبر کے پاس آئے ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سادن و کا معاملہ تھا کہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تو افینڈ ہو گئے وہ غصہ ہو گئے اور بات اچھی نہیں کی چلے گئے شام دوسرے طرف کچھ لوگ گئے ہر کے پاس کہ تم زیادہ حل ہو خلافت کے لیے ابو بکر سے زیادہ حل ہو کچھ ان کے ریاوں کا دوست تو ہر عمر نے جواب دیا ہے عمر نے جواب دیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے شراب بھی اس کا کوئی اثر نہیں قبول کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ ایک ایسا یعنی ایسا گروپ جہاں اپر ہوں وہاں میں خلیفہ پر کے بٹ جاؤں وہ وقت کو ادا درجہ بڑھا دیتے تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ بن جائے تو ہم کو آپ کو سوچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں موجودہ زمانے میں سب سے بڑا جو ترک کرنا ہے مسلمانوں کو وہ ہے نفرت انسان سے نفرت یہاں سے کہ امریکہ تک بات کی تو ہر ترک کے لیے راضی ہوتے ہیں وہ لیکن یہود سے نفرت کرنے پر راضی نہیں ہوتے یہود سے تو نفرت کرنی پڑے گی اسرائیل سے تو نفرت کرنی پڑے گی مسلمانوں کے لئے یہ نفرت کو چھوڑنا اسرائیل سے نفرت کو چھوڑنا یہ ایک نام کسی چیز بن گئی ہے عرب سے اعظم تو جہاں بھی دیکھی اسرائیل سے نفرت عام میں بالکل تو میں سوچتا ہوں کہ اسے کو چھوڑنا لللہ اسے کو چھوڑنا وہ چیز اس کو للہ کہا گیا ہے ترک لیا یعنی اللہ کے لیے انسان اور اس کے معاملے میں دیکھیے حدیث موجود ہے کہ اس کو جو کر رہا اسرائیل پر یا یہود پر تو میرے پاس ایک حدیث ہے کیونکہ مدینے میں آپ جانتے ہیں دوانے میں کئی قبیلے تھے یہود پہ یعنی اب تو وہاں کوئی وہی نہیں ہے لیکن رسلا زمانے میں بہت سے یہودی تھے وہاں مدینے میں تو ایک دن کا ہوا کہ رسل یعنی مدینے کے کسی مقام پر تھے تو وہاں سے ایک جنازہ گزرا جنازہ تو آپ اس کے ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے اس جنازے کے ریس، ریسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے اور یہ روایت ہے بہار بخاری میں یہ روایت بخاری موجود ہے تو کسی نے کہا کہ یہ تھی وہودی کا جنازہ تھا آپ کھڑے ہو گئے جس اللہ نے کہا علیشت نفسن علیشت نفسن یا نفس انسان کے بارے میں ہے کیا وہ انسان نہیں وادی ناٹ ہیومن بینگ تو رسول اللہ نے خود بھی ریسپیکٹ دیا یہودی کو تو ہمیں کیا ہے کہ ہم نفرت کریں ہمیں کہا حق ہے کہ ہم رسول اللہ کے دین کے فالوور اپنا کو بتائیں اور یہودی سے نفرت کریں جو رسول اللہ نے نفرت نہیں کی تو میں سوچتا ہوں کہ اس سال مسلمانوں کو جس ترک کو چھوڑنا چاہیے یعنی اجتماعی طور پر ایک ترک ایسا ہے جو مسلمانوں کو اجتماعی طور پر چھوڑنا ہے طبع جمی کے طور پر چھوڑنا ہے وہ نفرت یہود نفر عیسائی مسلمانوں کو کہنا چاہیے دوبارہ کہ نفسن کا یہودی انسان نہیں ہے دوبارہ مسلمانوں کو کہنا چاہیے نفسن کا یہودی انسان نہیں ہے تو ان کو وہ بڑا سواب ملے گا جو ستوڑا سوا وہ ریوارڈ ملے گا جو ستوڑا ہے اور آج کل مسلمان جو بہت زیادہ شکایتیں کرتے ہیں کہ siege, بولی بولتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا وہ سب ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ترک کی مثال ہوگی ترک یعنی چھوڑنا پدسیہ گاڑ سب سے بڑا ریوارڈ ہے تو جتنی مسلمانوں کے شکایتیں ہیں وہ سب ان ختم ہو جائیں گی اس عمل پر کیونکہ تو ادش ثابت ہے تو اس وقت اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت بدلے ان کے حالات بدلے ان کو ایک نیا دور ملے ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ ترک اللہ کی ایک مثال قائم کریں مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ وہ جون کی زندگی میں کل میں ایک آرٹیکل فرا صاحب نے اسی پر سنایا تو پورا آرٹیکل نگری زبان میں تھا اسے یہی سب تھا کہ مسلمان سے حکومت سے چھن گئی خلافت چل گئی اور ساری دنیا میں ان کو بارہ میں کے تجربہ کو یہی سب پاتے تھے تو میں سوچتا ہوں کہ اس رمضان میں ان کو موقع ہے مسلمانوں کو اس رمضان کے موقع ہے کہ وہ ترک اللہ کی مثال قائم کریں اور پھر ان کو اللہ تعالی طرف سے سب کچھ مل جائے گا سب کچھ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ترک پر بہت بڑے وار ہوتا ہے تو ایک عام بات ہے آپ صبر کریں یہاں سے لے امریکہ تک کہیں بھی تو سارے مسلمان شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم سائنسوں سے گرے ہوئے ہم مغروب ہو گئے ہیں ہمیں بے کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر یہ سبوت دیں ایک ہی ثبوت کہ ترک لج لا کی مثال قائم کریں ترک لج اللہ کی مثال قائم کریں یعنی یعنی پیورلی فدر آف گاڈ وہ نفرت کو چھوڑ دے یہ نفرت سے نفرت عیسائی سے نفرت چھوڑ دے. اور دوبارہ یہ کہیں کہ ہیومن بینگ کیا یہود کا کی معاملہ انسان کا معاملہ نہیں ہے وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی تو انسان ہے یہ ہوگا ترکش کا جگہ گاڑ کے کسی چیز کو چھوڑنا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ اس سال رمضان کو ہم ترک لجللہ کی مثال بنا دیں اس سال ہم رمضان کو پدسیہ کا گاڑ ایک چیز کو چھوڑنے کی مثال بنا دیں اور پھر ہمیں انلمیٹیڈ ریوارڈ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ